ایسا ہم داؤ یہ تو مارک ایسا ہیتا نہیں آجا ہاں وہ تو پچھلو نہیں رہا پا جاؤں انہوں سامتا راکھی جامنا تو اس ملیمی راکتے لائک جو سائے جائے تو آگے تیری مارک دیکھیں تو خلو ہوتا ہے دیکھیں تو تمہیں ایسا نئی تعریف کے اندر الیکشن ممبرنگ کاؤنسل سدارت बनाए है खूब आजादी मजबूत जा। आप कर, हो जाने गो अपना आप बंदोबस्त करके पांच साल इलेक्शन सची दसाईन बात कौम तंग होती है सौखी हो जाती ابشانی آخو کہ فلانے بچ جاگے میںاری شرو کرنا ہی تو تو تو شروع کریں ہے بے سہارا آپ चंगा पीछे सतमान गड़ा तो भी तेरा हाल इंसाफ जरा माल लैके लाया सारा कुछ बना के बेसारा नारा एक निकल देने جی آخ میں جب جی سارا بھا دئی نہ سو گئی پچھو گر سڈ گئے ہوا نو دعوت کوکڑیاں ماریا چیٹا مارا ہودر کٹے ہو گئے ادھی باری گئی سبرو آیا بولو گے چلا راکیا ماریا گیا بلا مقابلہ نواز نے بھی اسے چل گیا ادھر پوکڑی ماری پا کے جنگل کٹا ہو گیا سویر آ گئے چلو خیر آ مرن مار گیا نسخے کا پتا لگ گیا میرا فرق ہو گیا سربانی بھی اجاڑ کیا بھی تراکی نہیں ہوں سمجھ آئی ہونے آخیا چلو یہ کرنے یار دو لوگ کوئی تیسرا دیکھا بات کو بدلا پتر نکلا فوراً پوچھا سربوز والی نے بیج لی نو نو بیج کی یار تہنے نہیں کدھر پال شاید شادی شرادی میری گھر سر وزیرہ موش دربا میشور تیچنی ارکان دولت ملک ویرہ میں شوارت وہ آنینے بگیار ہوگا گرگ میرہ بگیار ہوگا حاکم شاک ودیرہ کتے ہوگا ورد ودیر موش دربا میں شوارت چوئے ہوگا دربان تیچنی ارکان دولت یہ اس لئے ایسی طرح سے سمجھو ارکان کتے ہوگا ناکومت چلائنہ ملک ویرہ میں ملک ویرہ میں شوارت ایڈ اپنا کے سرکاری سرکاری بندے اگر اس نظر نہماندیم سبشن نقصان <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ملک صاحب نے ترتیب پہلے <سلام> پہ تعلیم دوسرے تیسرے نمبر, نمبر پہ ہے بندہ چوتھے نمبر پہ ہے ماحول پنجے نمبر پہ ہے نظام یہ رب سے تعلق کیا ہے کہ تعلیم بنتا ہے کیوں نہیں تعلیم چنگی ہوگی بندیاں بنتا ماحول بندے چنگے ہوگا ہوا ہوئی شہ ہے نظام اور ماحول بھی چنگا نظام بھی چنگا کی امید رکھی کری سارے اتو نکل گئے کہ باروں کس بندے جناب یہ دسو نظام اتو شروع نظام کا دسو سارے بندے حضرت صاحب ماحول نہ ماحول ایڈا گدا کٹی ہو جائے تھلے آج جی بندے حضرت صاحب کی پوچھ دے بندے پوپر ہی وہ تھلے آج کا سناؤ حضرت صاحب کوپنی اگر میں حضرتنے حضرت شور دے جا پلان کتنے چارے نال دن گند دی برسطے ہے نبیا علم فلانا کرو چاہے سوال ہے تو تعلیم گند پایا توجو یہ کسے گندے دی تعلیم ہے نبی دی تعلیم نہیں نبی تعلیم گند پاوے کی ہو سکتا اثر اثرات سارے گندے ہوئے تعلیم چنگے نبی کی ہو معلوم ہوا کہ اس گندی دے پتر دی تعلیم ہے جن نے ساری دنیا کا اقبال صرف اینو یہ ذمہ دار ٹھہرایا وہ پیچھے پیے تو صرف سکول دی تعلیم یا جمہوریت اقبال نے چُکے ہے یا اس نے چُکے فرنگی فرنگ دی تذلیل نو چُکے ہے زندگی اچ کم ہوئی سے باخبر ہوں بھی سال میں ڈالا گیا ہوں خلیل حضرت ابراہیم خلیل مجھے فی الحال کی چکی جانتے نہیں گیا حضرت ہی مطلب اسلام اللہ میں ربتیاں یہ مدرسہ اور یہ مدرسہ یہ مدرسہ یہ سکول یہ مدرسہ یہ سرور اران آئی ایک دم سیر میں آ جی مدن صاحب سو بھی میں یہ جناب نا خاص ہریسا تیار لگ ہریسا کھاؤ گے ہوں